وہی ہے کہ تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلی اور اس پر خوش ہوئے ان پر اندھی کا جیونکا آیا اور ہر طرف لہرونی انہیں اللہ اور سمجھ لے کے ہم گیر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نری اس کے بندی ہے کر کہ اگر تو اس سے ہمیں لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے